www.tasokon.com <تصفح> مصلیات <تصفح> <تصفح> والسلام على من لا نبي تبعته ثم ذاك فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الافضلون من المهاجرين بل الانصار والذين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً پانچ ہفتوں کے وقفے کے بعد ہم اپنے درس کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر سو سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ایکٹ نمبر ننانوے تھی اس میں اللہ پاک نے ان دیہاتیوں کا ان بدو کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے اور اللہ کے نبی کی دعائیں لینے والے تھے اور یہ جو ایٹ کریمہ آج ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ نے امت کے امت محمدیہ کے امت اسلامیہ کے تین بہترین طبقات کا ذکر فرمایا ہے پہلا طبقہ وہ ہے مہاجروں میں اسابقون ال کا دوسرا طبقہ ہے انسار میں ال افلون کا اور تیسرا طبقہ ہے پہلے دو طبقوں کی اتباع کرنے والا یہ تین طبقات ہیں یہ امت محمدیہ کے سب سے بہتر تین طبقات ہیں تین جماعتیں ہیں تین گروہ ہیں پہلا طبقہ کون سا میں نے بتایا مہاجروں میں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں سابق کا سابقون کا معنی ہے سبقت لے جانے والے اور اب کا معنی ہے سب سے پہلے جن لوگوں نے بدر سے پہلے یا حدیبیہ سے پہلے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی وہ ہیں مہاجروں میں سبقت لے جانے والے اور سب سے آگے بڑھ جانے والے اس لیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا بڑا مشکل دور تھا مکہ کی تیرا زندگی تو تیرہ سال زندگی تو آپ جانتے ہیں بڑی مشکل زندگی تھی ایمان قبول کرنا گویا کہ اپنے اوپر ظلم و ستم کی دعوت دینا تھا کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے کاروبار کو گویا کہ خطرے میں ڈالنا تھا کلمہ پڑھنا تو جن لوگوں نے اس تیرہ سالہ زندگی میں مکی زندگی میں ایمان قبول کیا اور پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو مکہ سے مدینہ کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کی لیکن کب غزوہ بدر سے پہلے یس حدیبیہ سے پہلے تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے مہاجروں میں سب سے سبقت لے جانے والے سب سے آگے بڑھ جانے والے فرمایا کیونکہ اس کے کی بعد تو مکہ سے مدینہ جانا بڑا آسان ہو گیا اس وقت مکہ سے مدینہ جانا یا مکہ میں ایمان قبول کرنا دونوں صورتیں بہت مشکل تھیں اس لیے کہ مکہ والے مدینہ چھوڑنے کی بھی مکہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے رکاوٹیں ڈالتے تھے کسی سے اس کے روپے پیسے چھین لیے کسی سے اس کی اولاد چھین لی کسی سے اس کی بیوی کو چھین لیا کہ اگر مکہ سے جانا چاہتے ہو تو پھر یہ چیزیں چھوڑ کر جاؤ تو آسان نہیں تھا مکہ میں ایمان قبول کرنا مکہ میں رہنا یہ بھی آسان نہیں تھا اور مکہ سے ہجرت کرنا یہ بھی آسان نہیں تھا تو جن لوگوں نے اس زمانے میں ایمان قبول کیا اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے مہاجروں میں سب سے اول نمبر کے مومن ہیں پھر یہ جو مہاجر ہیں ان نبی اللہ نے باز کو باز پر فضیلت عطا کی ہے مثال کے طور پر ان مہاجروں میں سب سے پہلے نمبر پر خلفائے اربعہ ہیں راشدین چاروں خلفا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتزہ یہ چاروں مہاجر ہیں لیکن یہ سارے مہاجروں میں سے پہلے نمبر پر ہیں اور ان چاروں میں سے بھی پہلے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان چار کے بعد اشرا مبشرہ ہے وہ دس صحابہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی ہے حضور نے خود فرمایا ابو بکر انتفیل الجنہ یا عمر انتفل الجنہ یا عثمان انتفل الجنہ یا علی انتفیل الجنہ یا عبد الرحمان انتفل الجنہ یہ اشرا مبشرہ تم جنتی ہو تم جنتی ہو اور ان کے بعد پھر فضیلت حاصل ہے ان صحابہ کو ان تین سو تیرہ صحابہ کو جنہوں نے غزب بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفر سے ٹکر کی اور ان کے بعد پھر فضیلت حاصل ہے ان صحابہ کو جنہوں نے غزب احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا اور ان کے بعد پھر فضیلت حاصل ہے ان چودہ سو صحابہ اکرام کو جنہوں نے تبو کے مقام پر جنہوں نے ہدیتیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے تو مہاجروں میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ ہیں ان میں بھی مختلف مراتب ہیں پہلا مقام ہے گلفہ راشدین کا اس کے بعد اشرم مبشرہ کا اس کے بعد اصحاب بدر کا اس کے بعد اصحاب عہد کا اور اس کے بعد اصحاب رضوان کا مقام ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور وفا کا حق ادا کیا ان کو پہلا نمبر ملا جنہوں نے آسانی کے وقت میں ساتھ دیا ان کو دوسرا نمبر ملا اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا لا یس منکم من انفق من قبل فقی وقات انفکاد فرما کے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی کا ساتھ دیا اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کا ساتھ دیا فرمایا کی دونوں برابر نہیں ہو سکتے بلکہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا ان کا مقام اور درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے البتہ حسن <الْحُسْنَى> اللہ کہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں محروم نہیں رکھوں گا ان کو بھی نوازوں گا اور بعد والوں کو بھی نوازوں گا لیکن جو پہلے والوں کو مقام حاصل ہے وہ بعد والوں کو مقام حاصل نہیں ہو سکتا مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان قبول کرنا یہ اصل وفا تھی مکہ فتح ہونے کے بعد ٹھیک کہ بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا لیکن اس وقت تو حالات سازگار ہو چکے تھے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیاسی طاقت بھی تھی فوجی طاقت بھی تھی قریش کی کمر ٹوٹ چکی تھی یہودی در بدر پھر رہے تھے تو اس کے بعد تو ایمان قبول کرنا آسان تھا اس لیے بعد والوں کو وہ مقام نہ ملا جو پہلے والوں کو مقام ملا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ بعد والے محروم رہ گئے بلکہ قیامت تک آنے والے جو بھی ایمان قبول کریں گے ان کو اللہ کے ہاں سے نوازا گیا دوسرے نمبر پر کون لوگ ہیں انسار میں سابقون اول سبقت قتل جانے والے پہلے نمبر پر آنے والے تو انسار میں بھی مختلف لوگ ہیں جیسے مہاجروں میں مختلف لوگ تو انسار میں بھی مختلف لوگ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسار کس کو کہتے ہیں مدینہ والوں کو کہتے ہیں انصار انسار کمانا تو مدد کرنے والے مدینے والوں نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب عرب میں کوئی بھی حضور کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوئی نبوت کا گیارہواں سال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حج کے موقع پر آپ منا میں عرفات میں چکر لگاتے اور تلاش کرتے کہ شاید کوئی میری دعوت کو قبول کر لے شاید کوئی ایمان قبول کر لے تو حج کے موقع پر ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گشت فرما رہے تھے کہ آپ کو مدینہ کے سات افراد ملے جو کہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے آپ نے ان, ساتھ کو ایک جگہ بٹھایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی ان ساتھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کے بارے میں یہودی پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور کہنے لگے دیکھو کوئی دوسرا ہم سے ایمان قبول کرنے میں آگے نہ بڑھ جائے تم سب سے پہلے ایمان قبول کر لو چنانچہ ان سات افراد نے ایمان قبول کر لیا یہ مدینہ گئے دوسروں کو بھی قرآن سنایا ایمان کی دعوت دی اگلے سال پھر آئے نبوت کے بارہویں سال اور ان کے ساتھ بارہ افراد تھے اس موقع پر بارہ افراد جمع ہو گئے جن میں سے پانچ سو پرانے تھے اور ساتھ اور ان بارہ نے نبوت کے بارہویں سال ایمان قبول کر لیا اور اسے کہا جاتا ہے بیتے اقبائے اولا تو پہلی بات بیو کہ گھاٹی کے پاس ہوئی مینا میں ایک وادی ہے ایک گھاٹی ہے وہاں پر ان بارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبارک پر بیعت کی تھی آج وہاں پرانی سی مسجد ایک بنی ہوئی ہے ترکوں کے زمانے کی اللہ کرے کہ باقی رہے کہیں یہ مٹان ابے ترکوں نے بی کی یادگار کے طور پر وہاں مسجد بنا دی لیکن اب وہ بہت خستہ حالت میں ہے اور حج کے دنوں میں گندی رہتی ہے چھتی اس کی گر چکی ہے ہمیں اللہ پاک نے ایک موقع پر اس میں دو رکعت پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے تو ہم نے کہا کہ چلو سعادت کے حصول کے لیے ہم بھی اس بیعت کی یاد پیدا کرتے ہیں تو جن الفاظ نے جن الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے بیعت لی تھی ہم غائبانہ بیعت کرتے ہیں حضور کے ہاتھ پر یہاں بیٹھ کر چنانچہ ہم نے سعد کے حصول کے لیے وہ کتاب لے گئے تھے جس میں وہ الفاظ آتے ہیں جو الفاظ بیعت کے تھے وہ الفاظ ہم نے دوہرا لیے جیسے لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بعض لوگ اور عام طور پر ہوتا ہے لیکن ہم نے تو سعادت کے لیے غائبانہ بیعت کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہاں بیٹھ کر تو بارہ افراد نے ایمان قبول کیا تو حضور نے ان کے ساتھ اپنے جانسار صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ انو کو مدینے والوں کے لیے مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا اور میرے علم کے مطابق یہ پہلا مبلغ تھا جو اللہ کے نبی نے مکہ سے باہر بھیجا ہے اور حض بن ابیر کو کہا جاتا تھا مقری مدینے والوں میں مشہور ہو گئے مقری کے نام سے پڑھانے والا مقری کا مانا ہے پڑھانے والا حضرت مصع بن امیر نے حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا یہ دونوں مل کر مدینے والوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے ہاں. ان کو سب سے بڑی کامیابی اس وقت ملی جب مدینے کے دو سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اس بن حزیر نے ایمان قبول کر لیا اور ان کے ایمان قبول کرنے کا بھی بڑا عجیب واقع سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ مصعب بن امیر مکہ سے آئے ہیں اور اساد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مدینے والوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے اور ان کی زبان روکنی چاہیے یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں چناتے ہے کہ سات بن معاذ نے پہلے اس بن حسین کو بھیجا کہ جاؤ تم ان دونوں کو جا کر سمجھاؤ یہ ان کے پاس آئے اور ان کو دھمکیاں دی کہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے سے باز آ جاؤ مگر نہ تمہاری خیر نہیں ہے تو حضرت بن عمیر نے کہا چچا یہ تو کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا آپ ہمارے پاس بیٹھے جو دعوت ہم ان نوجوانوں کو دیتے ہیں وہ دعوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر وہ دعوت صحیح ہے تو آپ قبول کر لیں اور اگر دعوت صحیح نہیں ہے تو آپ ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم دعوت دینا چھوڑ دیں بن اس نے کہا اور نوجوان تم نے بالکل صحیح بات کی ہے چنانچہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اپنا نیزہ گاڑ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ہے مساد بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے قرآن پڑھا اور ایمان کی دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا کہ جس نبی کا میں نمائندہ بن کر آیا ہوں وہ نبی کیا دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کا خلاصہ پیش کیا حیث عسید بن حضیر کے سامنے مصعب بن ابیر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسیب بن حزیر کے چہرے پر چمک دیکھی تو میرے دل نے گواہی دی کہ کام بن گیا اور اسیب بدل گیا قرآن سننے کے بعد اور دعوت کا خلاصہ سننے کے بعد حیث عسید بن نے خود پوچھا نے بتایا کہ دین میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے غسل کرو پاک لباس پہنو اور پھر کل شہادت پڑھو اور دو رکعت نماز پڑھا چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اب وہ تو ایمان قبول کر چکے لیکن ساتھ بن ماض کو نہیں بتایا واپس گئے لیکن لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا اس کا چہرہ تو بدلا ہوا ہے اب جا کر یہ نہیں بتایا بن الماج کو کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ان کو بہانے سے بھیج دیا ان دونوں کے پاس کہ میرے سمجھانے سے تو باز نہیں آتے تم جاؤ سمجھانے کے لیے ساد بن مہاج نے کہا اچھا سردار تھے اللہ اکبر میں جاتا ہوں انہوں نے نیزا اٹھایا یہ بھی پہنچے اور دمکیاں دینی شروع کی بعض نہیں آتے ہو اپنی جان کی فکر نہیں تمہیں ان سے بھی انہوں نے یہی کہا چچا جان یہ کوئی بہتر انداز نہیں ہے بات کرنے کا آپ ہماری دعوت سن لیں اگر اچھائی ہے تو قبول کر لیں نہیں ہے تو رد کر دے اور ہمیں بھی یہاں سے نکال دیں مہاج بھی سمیدار انسان تھے سنجیدہ انسان تھے کہنے لگے نوجوانوں باتوں تم نے اچھی کی ہے وہ بھی بیٹھے قرآن سنا اور ایمان کی دعوت کا خلاصہ سنا اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی انہوں نے ایمان قبول کیا تو واپس گئے اپنے قبیلے کے پاس اور اپنے قبیلے والوں سے پوچھا یا بنی ابدل اشحل کئی سستا ملون امری نمون امری فی کو میری قوم کے لوگوں تم نے مجھے آج تک کیسا انسان پایا ہے؟ میں کیسا ہوں کہنے لگے کہ افضل الر تم ہمارے سردار ہو اور ہم سے بہتر سمیدار اور رائے رکھنے والے انسان جب ان کی گواہی سن لی تو فرمایا کہ سن لو فن کلام رچال رسولی اگر تمہیں میری سمجھداری پر اور میری عقل پر اور رائے پر واقعی اعتماد ہے تو میرا فیصلہ بھی سن لو کہ تم میں سے کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا میرے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے جب یہ کہا تو پوری قوم کو اللہ پاک نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی اور کہا جاتا ہے کہ ان کے قبیلے کے ایک شخص کے سوا سب نے شام تک ایمان قبول کر لیا لیکن وہ ایک شخص بھی دنیا سے ایمان کے بغیر نہیں گیا آخر میں اللہ پاک نے اس کو بھی قبول ایمان کی توفیق دے دی اب فضا بڑی ہموار ہو گئی مدینہ کے گھر گھر میں ایمان کی دعوت پہنچ گئی کلمے کی دعوت پہنچ گئی چنانچہ نب کے تیرویں سال اسی مقام پر مینار کے اسی مقام پر جس مقام پر بارہ افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی تھی بہتر افراد نے حضور کے ہاتھ پر بیت کی جن میں ستر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں اور انسار نے آپ سے ایک وعدہ لیا اور آپ نے انسار سے وعدہ لیا اللہ اکبر انسار نے آپ سے وعدہ یہ لیا کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی وجہ سے سب سے تعلقات کو بگاڑ لیں لیکن جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ آ جائے یہ انسار نے وعدہ لیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں انسار نہیں آنا من وانتم بن تم میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو جس سے تمہاری سلح ہوگی اس کے ساتھ میری بھی سلح ہوگی اور جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اس کے ساتھ میری بھی جنگ ہوگی اور اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ یہ لیا کہ جیسے تم اپنے اہل و عیال کی اور اپنے خاندان والوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی میرے لیے میری حفاظت کرو گے انسار نے وعدہ کر لیا جب بیت کرنے لگے یہ بہتر افراد تو ان کے ایک سردار نے ان کو روک دیا کہتا رک جاؤ ٹھہر جاؤ رک گئے کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگے بیت کرنے سے پھر پہلے پھر سوچ لو بیت کرنے سے پہلے پھر سوچ لو کہ کتنا بڑا کام تم کر رہے ہو محمد کے ہاتھ پر بیعت کا مطلب ہے سارے اہل عرب سے جنگ اور محمد سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کل اپنی گردنے بھی کٹوانی پڑیں گی اللہ اکبر یہ سارے کے انسارے انسار, انسار کہہ تھے ہم محمد کی خاطر سارے عرب سے لڑ جائیں گے اور محمد کی خاطر اپنی گرد نے کٹوا دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ موقع تھا جب حضور کو کوئی بھی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ حضور اپنے آپ کو مختلف قبیلوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ لوگوں مکہ والے مجھے تنگ کرتے ہیں تم مجھے اپنے ہاں ٹھکانا دے دو میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں میری حفاظت کی ذمہ داری لے لو میں تمہارے آ جاتا ہوں لیکن کوئی بھی اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا اللہ پاک نے ازل سے یہ سعادت انصار کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی چنانچہ کائنات کی سب سے بڑی دولت کو انسار اپنے ہاں مدینہ منورہ میں دے گئے تو پیار کر رہا تھا مضمون کو مت بھول جائیے گا میں نے کہا اس آئت کریمہ میں اللہ نے امت اسلامیہ کے تین بہترین طبقات کا ذکر فرمایا ہے پہلا طبقہ مہاجروں میں پہلے نمبر کے لوگوں کا دوسرا طبقہ انسار میں پہلے نمبر کے لوگوں کا تو انسار میں, میں پہلے نمبر کے لوگ کون تھے وہ سات جنہوں نے گیارہ نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ بارہ جنہوں نے بارہ نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ بہتر جنہوں نے تیرہ نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی یہ تھے انسار میں سے پہلے درجے کے لوگ اور تیسرا پب کیا ہے کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے اللہ کی ذرہ نوازی پر قربان جاؤں اللہ نے مہاجروں کا مقام بھی بیان فرما دیا انصار کی فضیلت بھی بیان فرما دی ان میں پہلے نمبر کے لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا لیکن اے اللہ قیامت تک آنے والے دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی مقام اور فضیلت نہیں ہے اللہ کہتا ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ میں کسی کو بھی محروم نہیں رکھوں گا بلین بے احسان قیامت تک آنے والے جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان دو کی اتباع کریں گے مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں گے ان کے لیے بھی میری طرف سے رضامندی کا اعلان ہے ان تین طبقات کے لیے اللہ نے فرمایا راہ راڈو اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے ان تین طبقات کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ چند باتیں لیں امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں تقدم کی وجہ سے سبقت حاصل ہوتی ہے جو تین چیزوں میں کسی چیز میں آگے ہو تو اسے سبقت اور اسے اعلی مقام حاصل ہوتا ہے یا تو کسی کو اعلی مقام حاصل ہوتا ہے صفات کی وجہ سے اعلیٰ صفات کی وجہ سے یا کسی کو آلہ مقام ملتا ہے زمان اور وقت کی وجہ یا کسی کو اعلیٰ مقام ملتے ہیں مکان اور جگہ کی وجہ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تو جس نے حضور کے زمانے کو پایا اس کو سبقت ملی یا مکہ اور مدینہ سب سے اعلی مقام تو جس کو مکہ اور مدینہ ملا اس کو فضیلت ملی اور تیسری چیز جس کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے وہ کیا ہے صفاق اعلی اخلاق اعلی امال اعلی صفاق امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کی وجہ سے بھی فضیلت ملتی ہے اور مقام کی وجہ سے بھی فضیلت ملتی ہے لیکن اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت ملتی ہے اعلی صفات کی وجہ سے جس کے اندر اعلیٰ صفات ہوں اللہ پاک اس کو عظمت اور فضیلت عطا فرماتے ہیں اگر کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں آنے والا ہی کیوں نہ ہو اور اس ایسے کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں سارے کے سارے صحابہ جنتی اور صحابہ کے جنتی ہونے پر دلیل کیا ہے یہ آیت کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یاد رکھیے کہ جو شخص صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے صحابہ کرام کے معاذ اللہ ایمان کا انکار کرتا ہے وہ شخص اللہ کی رضا کا مستحق نہیں ہو سکتا جن صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہوں میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے تو جو بد نصیب ان کو گالیاں دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کا اور جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور اس ایت کریما سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ اتباع مقبول ہے جو اتباع اخلاص کے ساتھ ہو اگر اتباع تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو ایسی اتباع کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اب اس ایت کریما کا ترجمہ سن اللہ اللہ فرما رہے من الماجرین اب السار وہ مہاجر اور انصار جو ایمان قبول کرنے میں دوسروں سے سبق لے گئے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاق کے ساتھ رضی اللہ عنہم وار اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں بحد الحمد جناتی تحت انہار اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ, ہمیشہ رہیں گے الفوز یہ عظیم کامیابی ہے اے اللہ یہ عظیم کامیابی ہم کو بھی عطا فرما دے من من من منافق اور کچھ لوگ تمہارے گرد و پیش رہنے والے بدبو میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں جو منافقت کی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں مدینہ منبرا میں اور مدینہ منبرا کے آس پاس سارے کے سارے مخلف مومنی تھے بلکہ ان میں منافق بھی تھے منافق شہری بھی تھے اور منافق دیہاتی بھی تھے اور یہ بات جان لیں کہ مکت المکرمہ میں دو ہی فریق تھے یا مومن یا کافر یا محدود یا مشرق یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا اور یا ابو جہل کی پارٹی کا دو ہی قسم کے لوگ تھے تیسرا گروہ منافقوں کا گروہ یہ مدینہ میں نہیں تھا بلکہ مکہ میں نہیں تھا بلکہ یہ تیسرا گروہ جو پیدا ہوا ہے یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا کچھ لوگ مخلص مومن تھے مدینہ میں کچھ کافر تھے اور تیسرا گروہ منافقوں کا تھا جو ظاہری اعتبار سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا چونکہ مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو قبط و طاقت عطا کی تو بعض ایسے بدنصیب تھے جو مسلمانوں کی طاقت سے ڈر کر کلمہ تو پڑھتے تھے اور مسلمانوں سے مالی مفادات بھی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار ہے وہ مدینہ منافرہ ہی میں تو تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تمہارے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں جو منافقت کی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں لا اللہ میرے حبیب آپ ان کو نہیں جانتے نحن اللہ ہم ان کو جانتے ہیں ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے دو دفعہ سزا دیں گے پھر ان کو لٹا دیا جائے گا بڑے عذاب کی طرف دو سزائیں ایک سزا تو ان کے اندر کی سزا تھی ہر وقت انہیں ڈر رہتا تھا کہیں ہماری منافقت کا پردہ چاک نہ ہو جائے کہیں ہماری حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل نہ جائے یہ الگ سزا تھی ہر وقت پریشان تھے اور دوسرا عزاب جب اللہ نے ان کے بارے میں اپنی حبیب کو بتا دیا اور وہ زلیل اور رسوا ہو کر رہے تو فرمائے کہ دنیا میں دو دفعہ سزا اور پھر آخرت میں بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا اور یہ جو آیت, آیت ابھی پڑھنے والا ہوں آیت نمبر ایک سو دو اس میں اللہ نے ایک اور گروہ کا ذکر کیا ہے اور کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کریمہ میں اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا سیاح کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں جن نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے دونوں قسم کے عمل کیے اچھے بھی اور برے اصل اللہ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے شان سن لے حیض عبد اللہ بن عباس ردر نما فرماتے ہیں چھ مخلص مسلمان ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان چھ میں سے تین ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مکس نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا مختلف ستونوں کے ساتھ باندھ لیا ان میں حضرت ابو الباب تھے اور دو صحابی اور تھے یہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت ابو الباب رز لنو کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو احساس ندامت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خود مس نبی کے ایک ستون کے ساتھ باہنیتا. چنانچہ آج بھی دو قدیم مسجد ہے ہے اس میں اس ابو لبابا ہے. ابو ابولابابا کا ستون اور بہت سے لوگ اس ستون کے پاس نوافل ادا کرتے ہیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور اس امید سے کہ اللہ پاک یہاں ہماری بھی توبہ قبول فرمان اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس کی رکھے حضرت ابو البابا نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ مان لیا تھا بہرحال چھ مخلص مسلمان جب بغیر ازر کے تبوک میں شریک نہیں ہو سکے ان میں سے تین نے اپنے آپ کو نرس نبی کے ستونوں کے ساتھ مان لیا اور کہنے لگے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی ہم اپنے آپ کو ستونوں سے آزاد نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا اور پوچھا تو باندھا ہے بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو ستونوں سے آزاد نہیں کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں بھی اس وقت تک ان کو ستونوں سے نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہ فرما دیں چنانچے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتار دی اللہ نے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ان سے نیک عمل بھی ہوئے اور گناہ بھی ہوئے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان لوگوں کو ستونوں سے آزاد کر دیا یہ اس ایسے کریمہ کا شان نزول ہے لیکن یاد رکھیں کسی بھی آیت کا حکم اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کا حکم عام ہوتا ہے تو علماء نے لکھتا ہے کہ یہ ایسے کریمہ ان سارے مسلمانوں کے لیے ہے جن کے اعمال ملے جلے ہیں نیک بھی عمل کیے ہے انہوں نے برے بھی کی ہے تو جن کے اعمال ملے جلے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو اس ایس کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو مغفرت کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ غفور الرحیم اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت ثمرہ بن دن رد لنو کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے کا کچھ حصہ بڑا حسین تھا اور کچھ حصہ بڑا بدصورت حضور نے پوچھے کون لوگ ہیں بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے اور گناہ بھی کیے تو اللہ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے آدھے حصے کو خوبصورت بنا دیا اور آدھے کو بدصورت بنا دیا اور پھر ان کو ایک نہر میں غسل دیا گیا اور غسل دے کر جب باہر نکلے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ سارے کے سارے حسین و جمیل بن چکے تھے تو امید رکھنی چاہیے کہ ہم جیسے گناگاروں کو کہ اللہ پاک ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ اپنی شان رحیمی سے گناہوں کی نجاست سے ہم کو پاک فرما دیں گے اس ایت کے زمن میں بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت احنف بن قیس کا رحم اللہ یہ مشہور تابئی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے ایک دن انہوں نے سترویں پارے کی وہ ایت کریمہ پڑھی جس ای کریما میں اللہ فرماتے ہیں لقد ان کم اے لوگ میں نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر موجود ہے یہ آیت کریما پڑھی تو سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کہتا ہے میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے تو قرآن کی اوراد اٹنے پلٹنے لگے کہ دیکھو کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن میں اللہ نے مشرقوں کا کافروں کا متقبروں کا باغیوں کا اور منافقوں کا ذکر کیا ہے وہ آیات پڑھی تو کہنے لگے اللہ یہ میرا ذکر تو نہیں ہے کیونکہ میں گناگار تو ہوں لیکن مشرق نہیں ہوں کافر نہیں ہوں منافق نہیں ہوں اور تیرے سامنے سرکش اور متکبر نہیں ہوں یہ میرا ذکر نہیں ہے اور پھر انہوں نے وہ آیات پڑھی جو اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کے لیے ہیں جن میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ راتوں کو بستر سے جدا رہتے ہیں اور کسی کے بارے میں فرمایا وہ اپنا مال دن رات میری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں تو کہہ لگے کہ اے اللہ میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے اور سو دو جس میں اللہ فرماتے بآخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ان سے اچھے اور برے دونوں قسم کے امال ہوئے وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اس لیے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ آئےت کریمہ پڑی تو ہے کہ قرآن میں میرا بھی ذکر ہے اور یہ ذکر میرا ذکر ہے قرآن کریم تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن کریم میں ہم میں سے ہر ایک کا ذکر ہے جو چور ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو زانی ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو بت پرست ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو بے نماز ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو بکیل ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے اور اسی طریقے سے جو مجاہد ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو مبلغ ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو اللہ کی ران ثقافت کرتا ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے قرآن ایک آئینہ ہے ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص اپنی شکل دیکھ سکتا ہے قرآن ایک کتاب ہے جس میں ہر شخص اپنا تذکرہ پڑھ سکتا ہے اگر وہ مخلص ہے تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے اگر وہ منافق ہے تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے تو قرآن میں ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے اللہ اکبر کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کا تذکرہ پھر کے ذمن میں ہے قارون کے ذمن میں ہے حامان کے ذمن میں ہے قوم لوٹ کے ذمن میں, جب میں, جب میں جب ہے قوم سمود کے ذمن میں, جو جو میں جو ہے اور کچھ خوش نصیب دو جو ہیں جن کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمن میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمن میں ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے ذمن میں ان کا ذکر ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایت کریمہ وہ ہے کہ اس میں حقیقت میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے توبہ اور اتفار کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما گے اللہ ہمارے بھی توبہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الانبیاء واللہ السلیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفل لنا و ترحمنا لما کونا الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد جہرائتنا محب الام الد ال کا رحمتہ اللہ معیا مل قلوب سب کلو بنالا دینک اللہ مشرف القلوب کلو بنالا پات بلال یار ہم تیرے وہ بندے ہیں یا اللہ جنہوں نے ٹوٹے ٹوٹے نیک اعمال بھی کیے اور ہم سے گناہ بھی ہوئے اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور اے اللہ تیری مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ میں اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا اے اللہ تو عذاب سے بچا لینا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا یا رب ایمان پر دین پر ثابت قدمی نصیب فرما تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تیرے غضب سے تیرے غضب والے آمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سارے جائز مسائل فرما ہماری پریشانیاں دور فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری غیر کے خزانوں سے پوری فرما ہمیں نیک بنا ہماری اولادوں کو نیک بنا ربنات دنیا حسنتم وکیل آخرت حسنتم وقیل رب نات قبل منہ کنت العلیم متب عمر صلی اللہ تعالی رسول ہی وخیری خلقی سیدینا ومولانا محمد اجماعین آمین قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفصیل قرآن مولانا اکثر کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان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 رہا ہے بلندی بیمہ نشیب رہا ہے ڈبلو